أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر مندیاریمل اول الحشری ما ذنن تم این یخ رجو و ذنو ان آتو مان آتوم حسون من اللہ ف عطاہم اللہ من حصول یاہ تصبو و قذف یقریبو نبویوتہم بیدی ہم و عید المنین فاطبرو یا ال ابسار مقصد سور حشر کا ترغیب الجہاد والانفاق زجر اور تخویف منکرین کو اور منافقین کے احوال سورت میں بیان کیے گئے ہیں یہ سوري ر مشتمل ہے پہلے رقو میں یہودیوں کی ذلت وہ بیان کی گئی ہے کہ جب انہوں نے اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کی تو ذلت اور رسوائی یہ ان کا انجام ہوا پھر اگلے رقو میں منافقین کا انجام منافقین کو زواجر دیے گئے ہیں کہ جو اسلام پر ڈٹتے نہیں ہیں اور کبھی مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں کبھی انہیں اپنی دوستی کا یقین دلاتے ہیں اور کبھی جب اسلام میں فائدہ نظر آتا ہے تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں تو دوسرے رکوع میں زجر اور تخویف ہے منافقین کو اور تیسرے رکو میں یا ایو الدین یہ ان میں ایمان والوں کو یہود اور منافقین کے حالت اس سے تحذیر کی گئی ہے اس سے منع کیا گیا ہے کہ کہیں تم لوگ ان کی راہ نہ چلنا اور تم لوگ ان جیسے نہ ہو جانا اس صورت کا نام ہے صورت الحشر جیسے ابتدائی درس میں ہم نے عبداللہ ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح بخاری سے ذکر کیا تھا کہ سعید جبیر ان کے شاگرد نے ان کے سامنے سورت الحشر کا نام لیا تو استاد عبداللہ ابن عباس نے اپنے شاگرد سے کہا کہ یہ صورت یہ تو سورۂ بنِ نظیر ہے صورت النظیر ہے دعات کے ساتھ عبداللہ ابن عباس کا مطلب اس سے دو باتیں تھیں ایک تو یہ بات جیسے ظاہر ہے کہ اس صورت کا صرف ایک نام نہیں ہے بلکہ اس صورت کا ایک دوسرا نام بھی ہے کہ جو سورہ بن نظیر ہے جس میں بن نظیر کے یہودیوں کا واقعہ ہے اور دوسرا دوسرا مطلب عبداللہ ابن عباس کی اس بات کا یہ ہو سکتا ہے کہ عبد اللہ ابنِ عباس اپنے شاگرد سعید ابن جبیر کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ حشر عام طور پہ قرآن مجید میں یہ قیامت کے دن لوگوں کا جمع کیا جانا میدان محشر میں لوگوں کا اکٹھا ہونا یہ لفظ قرآن میں عام طور پہ اسی لیے استعمال ہوتا ہے اور لوگوں کے ہاں بھی اسی معنی میں معروف ہے لیکن اس صورت کا نام جو صورت الحشر ہے اور اس صورت کا ذکر یہ اگلی آیت میں یہ آیت نمبر دو میں جو آتا ہے اول الحشر تو ابن عباس کہتے ہیں کہ یہاں پہ حشر سے مراد وہ معروف معنی نہیں ہے کہ جو قیامت والا معنی ہے بلکہ اس سے مراد بن نظیر نذیر کی وہ جلاوتنی ہے اور جلاوتنی کے لیے ان کا وہ جمع کیا جانا اس سے مراد یہ ہے تو یہ دونوں مطلب ابن عباس کے وہ مراد ہو سکتے ہیں صورت البقرہ میں جب ہم پہلا حصہ اس بات توحید پڑھ رہے تھے جو آیت نمبر چھیانوے تک ہے تو اس میں جب تیسرا باب ہم پڑھ رہے تھے آیت نمبر چالیس سے چھیانوے تک تو اس میں ہم نے خطابات ستہ بنی اسرائیل کو یہ ہم نے ذکر کیا تھا یہ پہلے خطاب میں آٹھ نعمتیں اور دو عذاب دوسرے خطاب میں سابقہ یہودیوں کی تین خباستیں اور موجودہ یہودیوں کی چار خباستیں تیسرے خطاب میں ہم من العوامر و ارتعان نواہی آیت نمبر تریاسی سے آیت نمبر 86 تک یہ تیسرا خطاب تھا تیسرے خطاب میں ہم نے وہاں پہ جب ہم نواحی کا ذکر کر رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے تفصیلی واقعہ یہ ذکر کیا تھا کہ شام سے ایک دو قبائل نے ہجرت کی تھی خصوصاً بن نظیر نذیر اور بنو قریضہ نے اور یہاں پہ مدینہ کے قرب و جوار میں یہ لوگ آباد ہوئے تھے اور اس نیت سے آئے تھے کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ دیکھا تھا کہ آخری پیغمبر وہ اس علاقے میں وہ آئیں گے تشریف لائیں گے تو انہوں نے اللہ کے پیغمبر ان پر ایمان لانے کے لیے انہوں نے شام سے ہجرت کی تھی اس نیت پہ وہ آئے تھے کہ شاید یہ آخری پیغمبر یہ ہم میں سے ہی آئے جیسے کہ ہزاروں پیغمبر یہ ان میں سے مبعوث ہو چکے تھے لیکن وہ بنو اسماعیل میں سے وہ آئے عربوں میں سے تو وہ تفصیلی واقعہ ہم نے ذکر کیا تھا اور ان آیات میں وہ وہاں پہ ان آیات کی مناسبت سے آپ ان آیات کو وہ سن سکتے ہیں لیکن وہاں پہ ہم نے دو قسم کے یہودی قبائل کا ذکر کیا تھا عام طور پہ یہود کے تین قبائل یہ حدیث کی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں یہ ذکر کیے جاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو یہاں پہ یہود کے تین قبائل مشہور تین قبائل یہ آباد تھے اور یہ بالکل مدینہ منورہ کی اس آبادی کے یہ قریب تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اللہ نے بیت المقدس کی جانب یہ قبلہ یہ حکم یہ کہہ دیا سیقول الصفاہ میں الناس اور بعض روایات کے مطابق یہ حکم یہ مکہ مکرمہ میں ہی دیا گیا تھا بالکل آخری وقت میں لیکن اگر مدینہ منورہ کے آغاز میں بھی یہ حکم دے دیا جائے تو اس میں انہیں راغب کرنا اسلام کی جانب یہ مقصود تھا تو ایک تو اللہ کی طرف سے ان کے قبلے کی طرف منہ کا کیا جانا اسے قبلہ بنانا یہ بھی انہیں اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش تھی دوسری جانب اللہ کے پیغمبر نے مدینہ منورہ آتے ہی یہودیوں کے ساتھ بعض معاہدے وہ تحریر کیے اور ان سے کہا کہ ہم نے مدینہ کا ایک ساتھ دفاع کرنا ہے اور اگر تم لوگوں پر کوئی حملہ آور ہوا تو ہم لوگ تمہاری مدد کریں گے ہم پر کوئی حملہ آور ہوا تو تم لوگوں پر ہماری مدد کرنا یہ لازم ہوگا اور ہمارے درمیان اگر یا کوئی بھی تنازعہ یا کوئی جھگڑا وہ آ جائے تو ایسی صورت میں تم لوگوں نے اپنا فیصلہ یہ اللہ کے پیغمبر سے کروانا ہے لیکن یہودیوں سے یہ بات یہ تو ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ جیسے قرآن جگہ جگہ یہ ذکر کرتا ہے کہ عربوں میں اللہ کے پیغمبر کا تشریف لانا یہی بات یہ حسد کی وجہ سے انہیں کٹکتی نہیں تھی اور یہ حسد میں آ گئے تھے اسی وجہ سے یہ لوگ پہلے ہی دن سے اسلام کے یہ دشمن ہو گئے بظاہر انہوں نے یہ معاہدے کر لیے لیکن یہ لوگ درپردہ اور اندر ہی اندر وہ اسلام کے خلاف سازشوں میں یہ مصروف تھے غزو بدر میں جب اللہ نے ایمان والوں کو فتح نصیب کی رمضان دو ہجری میں تو اس کے بعد ان لوگوں کو مزید خطرہ یہ لاحق ہوا کہ اب تو یہ شخص جی اس نے باوجود کم تعداد کے بے سر و سامانی کے جی اب ان کی ہمت یہ اور بھی بڑھ گئی تو اسی وجہ سے اب ان کا خطرہ یہ دن بدن مزید بڑھتا جا رہا ہے تو سب سے پہلے بنو کے نقاہ انہوں نے بعض خلاف ورزیاں کی اور انہوں نے معاہدہ توڑا تو شوال دو ہجری رمضان دو ہجری میں غزب بدر ہوا اور اگلے ہی مہینے جو یہ مہینہ یہ ابھی چل رہا ہے جو عید الفطر کا یہ مہینہ ہے تو شوال دو ہجری میں بنو کینوکا کو ان کی خلاف ورزیوں اور معاہدوں کے توڑنے کی وجہ سے کہ انہیں وہاں سے جلاوطن کیا گیا اور انہیں وہاں سے نکالا گیا یہ تو بنو کینوکا کا انجام ہوا غزۂ عہد میں جب بظاہر مسلمانوں کو کچھ تکلیف وہ پہنچی تو اب یہود جو بنو نظیر کے اور بنو و قریضہ کے ان کی ہمت ذرا بڑھ گئی اور انہوں نے کہا کہ یعنی ان لوگوں کو مارا جا سکتا ہے اور انہیں ختم کیا جا سکتا ہے تو بن نظیر جو اس صورت میں ان کا واقعہ ہے تو غزوہ عہد کے بعد ان کی وہ خلا ورزیاں وہ سامنے آئیں اور یہ غزوہ جس میں اللہ کے پیغمبر نے ایمان والوں کے ساتھ ان کا محاصرہ کیا ہے ان کے قلوں کا اور ان کے جو قلعے تھے ان کی بڑی بڑی دیواریں ان کا محاصرہ کیا ہے اور یہ ربیع الاول چار ہجری میں غزوہ عہد کے بعد غزوہ عہد کے بعد وہ تین ہجری میں وہ واقعہ پیش آیا ہے اور یہ ربیع الاول چار ہجری میں غزبۂ بنو نذیر ہوا ہے اور یہ یہاں سے جلا کیے گئے خیبر کی طرف انہیں جلا یہ کیا گیا اور بنو قریضہ جیسے اس سے پہلے سورہ احذاب میں ہم پڑھ چکے ہیں جب غزبۂ احزاب وہ ختم ہوتا ہے جیسے ہی وہ آیات وہ ختم ہوتی ہیں تو فوراََ اس کے بعد بنو قریضہ ان کی وہ آیات سورہ اعذاب میں میں پارے کے بالکل آخری پیج پہ بنو قریضہ کا وہ واقعہ وہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا اور وہ ذوالقادہ پانچ ہجری میں ہوا تھا غزوہ آزاب شوال پانچ ہجری میں اور اس کے بعد ذوالقادہ وہ پانچ ہجری میں بنو قریضہ کا وہ واقعہ وہ پیش آیا تھا ربیع الاول چار ہجری میں غزوہ بنو نذیر یہ ہوا تھا اور اس سے بالکل ایگزیکٹ ایک سال پہلے ربیع الاول تین ہجری میں یہ قاب ابن اشرف جو اسی بنو نظیر قبیلے سے تھا تو اللہ کے پیغمبر نے جب اس کی خلاف ورزیاں خصوصا غزۂ بدر کے بعد جب یہ گیا ہے اور وہاں پہ قریش کے ساتھ جب قریش کے وہ ستر سردار غز بدر میں وہ قتل کیے گئے تو یہ وہاں پہ گیا مکہ اور ان کے ساتھ ان کے ان سرداروں کے قتل ہونے پر یہ ماتم بھی کرتا رہا اور انہیں یہ غیرت بھی دلاتا رہا کہ تم لوگوں نے مسلمانوں کو ختم نہیں کیا تو اللہ کے پیغمبر کو یہ اطلاعات یہ ملتی رہیں کہ کعب ابن اشرف جو یہودیوں کا اور بنو نظیر کا یہ مولوی ہے اور اس کا بڑا اثر رسوخ تھا تو اللہ کے پیغمبر نے یہ انہیں جلا وطن کرنے سے پہلے کیونکہ ان کی یہ خلاف ورزیاں یہ رفتہ رفتہ یہ آیا ہو رہی تھیں تو سب سے پہلے کاب ابن اشرف کو ٹھکانے لگانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول تین ہجری میں بعض صاحب کرام کو بھیجا ہے جن میں بالخصوص محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ایک دوسرے صحابی ہیں ابو نائلہ ابو نائلہ کا اپنا نام سلکان ابن سلامہ ہے ابو نائلہ سلکان ابن سلامہ اور ایک تیسرے صحابی ہیں عباد ابن بشر ان کے ساتھ اور بھی صحابہ تھے لیکن یہ تین یہ معروف نام ہیں انہیں کاب ابن اشرف کے قتل کے لیے بھیجا تھا اور اللہ کے رسول نے کیونکہ اس کی یہ خلاف ورزیاں یہ سامنے آ رہی تھیں انہوں نے جو وعدے کیے تھے انہیں وادوں کو وہ توڑ رہا تھا اور خلاف ورزیاں یہ کر رہا تھا تو اللہ کے رسول نے جب ان صحابہ کو بھیجا اور ان صحابہ نے اجازت بھی مانگی کہ اللہ کے پیغمبر اگر ہم بات کو گول مول کر سکیں اور پھر اسی طریقے پر ہم اس کا کام تمام کر سکیں رسول اللہ نے انہیں اجازت دی کہ بالکل یہ اسلام کا دشمن ہے اور اسے جیسے بھی اسے ٹکانے لگاؤ لیکن اس کا کام تمام کرو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو بھیجا اور انہوں نے کہا کہ بن اشرف کو کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اب ہم سے ٹیکس مانگ رہا ہے اور یہ تو ہم سے صدقات مانگ رہا ہے اور یہ تو ہم سے مال جو ہے تو یہ مانگتا ہے کاب نے کہا کاب نے اشرف نے یہودی ملہ نے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اس کی باتیں اور اس کی یہ فرمائشیں یہ بھی ختم نہیں ہوں گی لیکن تم لوگوں نے بغیر تحقیق کہ تم لوگ اس کی بات وہ مان گئے اور تم لوگ اس پر ایماند لے آئے باوجود اس کے کہ قابب اشرف نے نئی شادی کی تھی اور اس دلہن نے اسے کہا بھی کہ یہ جو رات کے اس وقت تمہیں یہ آواز باہر سے دی جا رہی ہے تو مجھے اس سے خون کی بو آ رہی ہے اور آپ باہر نہ جائیں لیکن اس نے کہا کہ نہیں میں تو ان لوگوں کو جانتا ہوں اور ان میں سے یہ ایک جو ہے یہ تو میرا رضائی بھائی ہے تو اسی وجہ سے مجھے کوئی خطرہ نہیں اور پھر جب وہ باہر آیا اور اس کے ساتھ یہ گفتو شنید ہوئی ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ تم نے تو بڑی اچھی خوشبو جو ہے یہ لگا رکھی ہے سر کے بالوں میں اس نے کہا ہاں نا میں نے تو نئی شادی کی ہے اور میں نے فلاں قبیلے میں شادی کی ہے اور میری ابھی نئی دلہن ہے تو اس نے کہا ذرا اپنے سر کو قریب کرو تاکہ میں بھی سونگ سکوں اور جیسے ہی اس نے اپنے اپنے سر کو وہ نیچے کیا اور اس کے بڑے بڑے بال تھے اور اسے بالوں سے وہ دبوچا اور وہیں پہ اس کا کام تمام کر کے یہ صحابہ کرام یہ مدینہ منورہ یہ تشریف لائے ہیں تو ربیع الاول چار ہجری میں غزب بنو نذیر یہ ہوا ہے اور اس کی وجہ وہ یہ تھی حدیث کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ یہ نقل ہوتا ہے اور سیرت کی کتابوں میں بھی یہ ہے بن عامر ایک قبیلہ ہے اس کے دو لوگوں کو ایک صحابی ہے عامر ابن امیہ یہ ایک صحابی ہے اور یہ بھی ان ستر صحابی کرام میں سے تھا کہ جنہیں اللہ کے پیغمبر نے بھیجا تھا لیکن انہیں دھوکے سے ان کے دشمنوں نے انہیں قتل کیا تھا لیکن عامر ابن امیہ یہ صحابی یہ ان سے بچ کے یہ نکل آئے تھے راستے میں بن عامر یہ قبیلہ ہے اور بن عامر کے دو لوگوں کو اس صحابی نے راستے میں ہی قتل کر دیا کیونکہ اسے غصہ تھا کیونکہ بہت سارے صحابہ کرام کو ان مشرقین نے دھوکے سے یہ قتل کیا تھا حالانکہ یہ بنو عامر یہ وہ قبیلہ ہے کہ جنہیں اللہ کے پیغمبر نے امان دیا تھا لیکن اس صحابی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ انہیں اللہ کے پیغمبر نے امان دیا ہے اور ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے تو عمر ابن عمیہ نے بنو عامر کے دو لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا مدینہ منورہ جب وہ آیا تو اللہ کے پیغمبر سے اس کا ذکر کیا کہ ہمارے ان لوگوں کو ان نے قتل کیا دوکے سے بظاہر ایمان وہ سبتر صحابہ وہ ان کے ساتھ بھیجے گئے تھے اور راستے میں میں نے اسی طرح ان دو لوگوں کو قتل کیا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ان لوگوں کی دیت جو ہے یہ ادا کرنی یہ ضروری ہے تو یہودیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا شروع میں مدینہ منور آتے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت ادا کرنے کے لیے اس, اس میں اعانت میں یہودیوں کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگ بھی اس کی دیت جو ہے تو یہ ادا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چند صحابۂ کرام کے ساتھ یہ بن نظیر کی طرف یہ چلے گئے چند صحابہ آپ کے ساتھ تھے جن میں ابو بکر بھی ہیں عمر بھی ہیں عثمان زبیر طلحہ الرحمن ابن عوف سعد ابن معاذ اسید ابن حدیر سعد ابن عبادہ وغیرہ یہ تمام صحابہ یہ آپ کے ساتھ ہیں بن و کے یہودیوں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ایک دیوار کے پاس بٹھایا اور ان سے کہا کہ ہم مشورہ کر کے یہ آپ کو دوبارہ جواب دیتے ہیں اور آپ کا کام جو ہے یہ تمام کرتے ہیں یعنی آپ کی ضرورت یہ پوری کرتے ہیں یہ لوگ یہ تنہائی میں خود جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں باہم مشورہ کیا کہ کیوں نہ یہ بڑا اچھا موقع ہے اور یہ شخص خود ہمارے پاس چل کے آیا ہے کیوں نہ اس کو یہیں پہ قتل کر دیں اور تاکہ اس سے جان جو ہے وہ ہماری چھوٹ جائے ایک یہودی ہے عامر ابن جہاش تو اسے اس مقصد کے لیے انہوں نے تیار کیا اور یہ جو چکی کا پارٹ ہوتا ہے جس میں گندم کے دانوں کو پیسا جاتا ہے تو چکی کے اس پارٹ اس بڑے پتھر کو یہ چت پر یہ لے گئے اور وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اوپر سے گرانے کا انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ایک یہودی ہے سلام ابن مشکم انہوں نے انہیں منع بھی کیا کہ دیکھو ایسا مت کرو لا تفعلو واللہ لیخبرو ربو قسم اللہ کی کہ اسے اس کا رب جو ہے یہ خبر دے دے گا وَإِنَّهُ لَنَقْضُ الْعَهْدِ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَا اور یہ ہمارے اور اس کے درمیان وعدہ جو ہے یہ ٹوٹ جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گا لیکن وہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے اور انہوں نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے یہی کام کیا وہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں جبریل آئے اور یہودیوں کے اس ارادے کی انہیں جو ہے وہ خبر وہ دے دی گئی روایات میں یہاں پہ ایک بات یہ آتی ہے کہ ایک عورت نے آپ کو یہ خبر دی تھی حالانکہ وہ عورت کا واقعہ یہ ایک الگ موقع پہ وہ بھی بنو نذیر کی ایک خاتون تھی لیکن وہ واقعہ وہ الگ ہے اور وہ واقعہ وہ یہ تھا کہ بنو نظیر نے ایک موقع پہ جب اللہ کے پیغمبر کے ساتھ انہوں نے ایک اور موقع پہ بھی فریب کیا ہے اور دھوکہ کیا ہے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آئیں ہمارے تین علماء آپ سے بحث کریں گے مناظرہ کریں گے تو اگر ہمارے وہ تینوں علماء وہ مطمئن ہو گئے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے تو انہوں نے اپنے تینوں علماء سے کہا تھا کہ اپنے ساتھ آپ لوگ خنجر جو ہے تو وہ چپا کر رکھیں اور جیسے ہی موقع ملے تو آپ اللہ کے پیغمبر پر ٹوٹ جائیں اور انہیں قتل کر دیں تو بنو نذیر کی ایک خاتون تھی ایک خاتون تھی اس کا بھائی جو ہے وہ مسلمان ہو چکا تھا تو اس نے جب یہودیوں کی یہی سازش اور یہی منصوبہ انہوں نے بنایا تو اس خاتون نے اپنے بھائی کو اطلاع دی ہے اور اس مسلمان صحابی نے اللہ کے پیغمبر کو یہ خبر دی تو اللہ کے پیغمبر پھر ان کے ساتھ یہ بحث کرنے کے لیے ان کے ساتھ نہیں بیٹھے تو وہ الگ واقعہ ہے یہاں پہ جبریل آئے ہیں اور انہوں نے اللہ کے اللہ کے پیغمبر کو یہ اطلاع دی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کچھ نہیں بتایا اور وہاں سے تیزی سے اٹھ کر وہ مدینہ منورہ کی طرف وہ روانہ ہو گئے ایک آدھ صحابی ان کے ساتھ چل پڑے لیکن بعض دیگر صحابہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں دیگر صحابہ وہ تھوڑی دیر وہ انتظار کرتے رہے جب اللہ کے پیغمبر وہ لوٹے نہیں تو انہیں بتایا گیا کہ وہ تو جا چکے ہیں اور اللہ کے پیغمبر وہ مدینہ منورہ وہ بھی پہنچ چکے تھے مدینہ پہنچ چکے تھے یہاں پہنچ کر اللہ کے رسول نے محمد ابن مسلمہ کو جنہوں نے کعب ابن اشرف کا وہ کام تمام کیا تھا تو انہیں اللہ کے پیغمبر نے ان بنو نذیر کے پاس بھیجا اور انہیں ایک نوٹس دیا کہ تم لوگوں کا اب یہاں پہ مدینہ میں نہیں رہ سکتے مدینہ سے نکل جاؤ اب تم لوگ یہاں پہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے تمہیں دس دن کی مولت یہ دی جاتی ہے اور اپنی جلاوطنی کی تیاری یہاں سے بت تم چلتے بنو تو انہوں نے پہلے پہل جب انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ واقعی ہم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے تو انہوں نے اسی کے مطابق وہ جلاوطنی کے لیے وہ تیار ہو گئے لیکن ہمیشہ رئیس المنافقین عبد اللہ ابن ابئی ابن سلول وہ کیسے خاموش رہ سکتا ہے اس نے تو اپنا کردار وہ ادا کرنا تھا تو انہوں نے بنو ندیر کے یہودیوں کو کہلا بھیجا کہ اپنی جگہ پہ رہو ڈٹ جاؤ اور بالکل گھروں کو نہ چھوڑو جلاوطن نہ ہو میرے پاس دو ہزار لوگوں کا لشکر ہے جو تمہاری حفاظت میں وہ اپنی جان تک وہ دے دیں گے اور اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ یہ نکلیں گے اور ہم بھی جلا وطن ہوں گے لیکن تم لوگ سمجھوتا نہ کرو اور میں بنو قریضہ اور بنو عطفان انہیں بھی تمہاری مدد کے لیے میں لاتا ہوں اور تم لوگ یہ ڈٹ جاؤ بنو نویر کو جب یہ رئیس المنافقین کا یہ پیغام پہنچا تو ان کی خود اعتمادی جو ہے تو وہ بڑھ گئی اور انہوں نے طے کر لیا کہ وہ جلاوطن نہیں ہو رہے ان کا جو سردار تھا سئی ابن اختب تو انہوں نے کہا کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابئی ابن سلول نے جو کہا ہے تو وہ یہ اسے پورا کرے گا تو انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو یہ جواب بھیجا کہ ہم اپنے گھروں سے اپنے قلوں سے وہ نہیں نکلتے آپ کو جو کرنا ہے تو وہ کر لیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کرام کو حکم دیا کہ بنو نذیر پر بس فوج کشی کریں اور ان کا محاصرہ کریں تو اللہ کے پیغمبر نے ان کے قلوں کا محاصرہ کیا اور یہ لوگ یہ اپنے قلوں میں اور اپنی وہ جو گھڑیوں میں پشتوں میں بھی گڑے کہتے ہیں وہ اپنے دیہاتوں میں یہ پناہ گزی ہو گئے اور وہیں سے اندر سے یہ تیر برساتے رہے پتھر برساتے رہے اور عبداللہ ابن عبی ابن سلول اس کی مدد کے یہ منتظر تھے کہ آج آئے گا کل آئے گا لیکن نہ وہ آئے اور نہ بنو قریضہ اور بنو اطفان وہ آئے بعض روایات میں یہ محاصرہ یہ چھ دن آتا ہے بعض میں پندرہ دن آتا ہے مختلف روایات ہیں لیکن بالاخر جب اللہ کے رسول نے ان کا یہ محاصرہ یہ طویل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کرام سے کہا کہ ان کے یہ جو کھجوروں کے باغات ہیں یہاں پہ اس صورت میں آ بھی جائے گا یہ آیت نمبر پانچ میں کہ ان کے یہ جو کھجوروں کے باغات ہیں تو انہیں کاٹ ڈالو یہ آیت نمبر پانچ میں ماکتا تم ملینتما کا متن اعلی اصول ہا فبی عد تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ ان کے یہ کھجوروں کے باغات یہ جلا ڈالو اور انہیں کاٹ ڈالو اور یہ چیز کہ یہودیوں کے جب تم مال اور ان کی تجارت پر جب اس اس نبس پر تم ہاتھ رکھتے ہو تو یہ چیز یہ ان سے برداشت نہیں ہوتی روایات میں آتا ہے کہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم کہ آپ تو فساد سے منع کرتے ہیں تو اب ان باغات کو آپ کیوں کاٹ رہے ہیں اور انہیں کیوں جلا رہے ہیں اور آپ تو بڑے امن کا دعویٰ جو ہے یہ کرتے ہیں تو کیا یہ آپ کے دعوے کے ساتھ مناسبت جو ہے یہ رکھتا ہے اسی لیے بعض ایمان والوں کے دلوں میں بھی یہ وسوسہ آیا کہ ان باغات کو نقصان پہنچانے کی یہ کیا ضرورت ہے تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ماقتوۃمو عقائع متن اعلیٰ اصول یہ اللہ کے حکم سے یہ کر رہے ہیں اسی لیے آج بھی اگر آپ ان دشمنان دین کے جی ان کے جو تجارتی اڈے ہیں اور ان کی تجارت جن جگہوں سے یہ وابستہ ہے اگر آپ اس پر ہاتھ رکھیں گے تو یہ پھر چیخیں گے اور یہ چلائیں گے ابھی ان موجودہ حالات میں آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے درپردہ جو بھی حالات ہوں اللہ ہی کو علم ہے کون آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں لیکن بظاہر جو آج کل کی خبریں وہ آ رہی ہیں تو امریکہ اور اس کے حواریوں کو دیکھ لیں کہ اب ایک جانب ایک آبی گزرگاہ جب اس کا راستہ وہ رکھا گیا ہے تو وہ گھٹنوں کے بل وہ آ رہے ہیں اور یہاں پہ اب مذاکرات اور ان چیزوں کے لیے یہ منتیں اور منتیں اور یہ کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ وجہ یہ کہ جب ان کی تجارت اور ان کی معیشت پر جب ہاتھ رکھا جاتا ہے تو پھر ان سے برداشت یہ نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول نے ان کا محاصرہ کیا اور پھر یہ لوگ وہاں سے یہ نیچے اترنے پر یہ مجبور ہو گئے ان کے حوصلے یہ ٹوٹ گئے یہاں پہ بھی قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اور یہ ہتھیار ڈالنے پر یہ مجبور ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم مدینہ سے نکلنے کے لیے تیار ہیں رسول اللہ نے ان کی جلاوطنی کی جو پیشکش ہے تو وہ منظور کر لی اور انہیں اجازت دی قتل نہیں کیا انہیں بنو قریضہ کو بعد میں اللہ کے رسول نے انہوں نے قتل بھی کیا ہے کیونکہ انہوں نے بھی ٹھیک ہے غداری کی تھی لیکن خصوصاً اس وقت میں جب مشرقین احذاب کی شکل میں وہ آئے تھے تو ان کی وہ غداری وہ بڑھ کرتی تو اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے ان کے جو جنگجو تھے انہیں قتل کیا تھا تو یہاں پہ انہیں اجازت دی کہ ہتھیار کے علاوہ جو ساز و سامان آپ اونٹوں پر وہ لے جا سکتے ہیں تو انہیں وہ لے کر اپنے بال بچوں سمیت آپ چلے جائیں اور انہیں خیبر کی طرف یہ اللہ کے پیغمبر نے ان کے لیڈروں نے انہیں خیبر کا رخ کیا اور یہ وہاں پر یہ جلاوطن کیے گئے اسی لیے لے اول الحشر میں اس دوسری آیت میں ہم ایک معنی جو ہے وہ یہ کریں گے کہ یہ ان کا یہ پہلا حشر پہلا حشر یعنی یہ پہلا اجتماع اور پہلا اکٹھا ہونا یہاں سے یہ ہجرت پر مجبور ہونا یہ ان کا پہلا حشر تھا دوسرا حشر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر سے بھی انہیں جلاوطن کیا ہے وہ ان کا ان کا حشر ثانی ہے اسی لیے لے اول الحشر میں گویا کہ اس آنے والے ان کی جلاوطنی کی طرف بھی وہ اشارہ وہ پہلے سے وہ کر دیا گیا اور لے اول الحشر میں اور بھی معنی ہیں تو یہ یہاں سے یہ خیبر چلے گئے خیبر چلے گئے اور بعد میں پھر خیبر سے بھی حضرت عمر نے انہیں جلاوطن کیا ہے اور پھر یہ شام کی طرف یہ جا چکے ہیں روایات میں آتا ہے کہ ان میں سے صرف دو لوگ اس موقع پر یہ مسلمان ہوئے ہیں اور باقی ماندہ ان کے ہتھیار ان کی زمینیں ان کے گھر باغات یہ سارے کے سارے بغیر لڑے یہ اللہ کے پیغمبر کو بطور مال غنیمت کے یہ ملے ہیں اور مال فہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ بغیر لڑے جو مال وہ ہا جائے تو رسول اللہ کے دور میں اس کا حکم یہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر انہیں تقسیم نہیں کرتے تھے اور وہ سارا کا سارا بیت المال میں وہ جمع کیا جاتا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے غربہ پر یتیموں پر مسکینوں پر وہ خرچ کرتے تھے مسافروں پر اسی طرح یہ اپنے جو خاندان والے ہیں جو اہل بیت ہیں تو ان پر وہ خرچ کرتے تھے اور اپنے گھر والوں پر وہ خرچ کرتے تھے غزوہ بنو نذیر سے متعلق یہ بات بھی یہ حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے انصار کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ اس مال کو میں مہاجرین میں تقسیم کر دوں تاکہ تم لوگوں سے یہ بوجھ جو ہے یہ ہلکا ہو جائے کیونکہ یہاں پر ہجرت کے دوران آپ لوگوں نے ان کے ساتھ جو اپنا مال و متع جو ہے وہ شریک کیا تھا اور یہ آپ لوگوں کے ان مال و متاحع سے فائدہ اٹھا رہے تھے تو کیوں نہ میں ان میں یہ مال تقسیم کروں تاکہ تم لوگوں سے یہ بوجھ یہ ہلکا ہو جائے کہ انصار انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں کوئی اعتراض نہیں بلکہ ہم تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں یہ بھی دے دیں اور ہم نے بھی جو اپنے مال و متائیں ان کے ساتھ شریک کیے ہیں تو وہ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ بھی ہم ان سے نہیں لینا چاہتے لیکن اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ نہیں یہ آپ لوگ واپس لے لیں مہاجرین سے کہا کہ وہ واپس لوٹا دیں اور اللہ کے پیغمبر نے ان میں سے زیادہ اور بیشتر مال یہ مہاجرین میں یہ تقسیم کر دیئے اور انصار کو اس میں سے کچھ بھی نہ دیا اسی موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انصار کا یہ جواب سنا تو وہ بڑے خوش ہوئے اور اسی موقع پر حدیث میں یہ دعا بھی آتی ہے کہ اللہ مرحم الانسار وابنا الانسار اے اللہ انصار پر اور ان کی اولاد پر اپنی مہربانی جو ہے وہ فرما رحم فرما اور حرضت ببکر صدیق نے اسی موقع پر فرمایا تھا جزاکم اللہ خیرا یا معشر الانصار کہ اے انصار کے گرو اللہ تم لوگوں کو جزائے خیر دے فول ما مثلنا الا و قسم خدا کی ہماری اور تمہاری مثال ایسی ہے اور ایک شاعر عربوں کے ایک شاعر کا انہوں نے ذکر کیا کہ جیسے وہ غنوی شاعر وہ کہتے ہیں جز اللہ جا فرنل ازلقت بنا نعلنا فی فضلت ابو ولو ان امنا عطعت تو الذي تولاکل منا لملت کہ اللہ تعالی جعفر کو جزا دے کہ جب ہمارا قدم پسلا اور اس کو لغزش ہوئی تو ہماری اعانت اور خبرگیری سے وہ اکتایا نہیں اور اگر ہماری ماں کو بھی یہ صورت پیش آتی تو شاید وہ بھی اس موقع پر وہ اکتا جاتی تو انہوں نے یہ اشعار کہے تھے تو یہ غزو بنو نذیر سے متعلق یہ چند تفصیلات تھیں کہ یہ ربیع الاول چار ہجری میں یہ واقعہ یہ پیش آیا ہے اور اس صورت میں ان کی جلاوطنی کا یہ ذکر ہے یہودیوں کی آج بھی یہی خصلت ہے کہ ان کے وادوں پر کوئی بھروسہ نہیں اسی لیے قرآن سورہ مائدہ میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا لتجن اشد سے سب سے زیادہ بڑھ کر مسلمانوں کے اگر کوئی دشمن ہے تو وہ یہود ہیں یہود یہ سب سے بڑھ کر ہیں اسی لیے آج بھی وہ کوئی موقع مسلمانوں کی کمزوری کا اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور ان کی ان کے یہ منصوبے یہ آج بھی اسلام کے خلاف یہ چل رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے منصوبوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو توفیق دے کہ مسلمان دین کے دشمنوں کے خلاف یہ اکٹے ہو جائیں اور دین کے دشمنوں کے خلاف یہ انہیں نیست و نابود کر دیں اور جو بھی اسلام کی راہ میں وہ رکاوٹ بنتا ہے تو انہیں ان کے انجام تک وہ پہنچائیں اور جو ان میں اسلام کے لیے خیر خواہ ہیں یا ان کے دلوں میں اسلام کے لیے کوئی برائی نہیں ہے تو اللہ انہیں ایمان اور اسلام کی وہ توفیق دے انشاءاللہ اللہ کل ان آیات کو آگے یہ پڑھیں گے واخر دعوانا ان الحمد رب العالمین